محفل رکھی گئی ہے بڑی تیزی سے آپ سے وقت ملے تو آئے اس لیے کہ آج کی جو رات ہے راجستھانے کی رات آج کی رات ان کا تاریخ مثال ہے پندرہ اکتوبر اس دن تھا عید سے ٹھیک دن پہلے اور یہ کر رہا تھا کہ اسی مناسبت سے میں پہلے علاقوں پر بہت رکھی گئی میں ابھی شاہ تفصیل کی ایک آدمی ضرور مگر وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اگر آپ نے دنیا ہی دنیا کمائی اور آخرت میں کچھ حاصل نہیں کر سکے تو قارون راستے سے چلتا تھا تو جناب لوگ دیکھ کے کہتے تھے ہم بھی قارون ہوتے کتنا سونا اس کے پاس تھا لیکن, لیکن جب اللہ کا عزام آیا زمین پھٹی اور حکومتیں کام نہیں آتی ہیں مال و ملال کو زمین پہ نہ دسایا جاتا اگر حکومت کام آتی تو نبود پوری دنیا کا بادشاہ تھا جب اسے اللہ حقوق العزت کا عذاب نے پایا تو مچھروں نے اس کی حیثیت اس کی اوقات اسے یاد دلا دی اللہ فرماتا ہے بے شکے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اگر زندگی نہیں تو کچھ نہیں اگر آپ کے پاس ہمارے پاس زندگی نہیں ہے تو موبائل ہمارے کسی کام کا نہیں ہے اگر زندگی نہیں ہے دنیا کسی کام کے نہیں اگر زندگی نہیں ہے دنیا کے کی اسباب کسی کام کے نہیں آپ کے پاس دنیا بھر کی چیزیں آپ کے پاس ٹی وی ہے فریج ہے کولر ہے اے سی ہے, ایسی ہے کیسی ہے زندگی بہرحال ساری چیزیں موجود ہیں لیکن زندگی ہے تو کام کی زندگی نہیں تو کسی کام کی پتہ کیا چلا کہ کی انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جب اس سرمایہ کو اللہ رسول میں خرچ کرے اور اگر وہ یہ سرمایا اللہ کے ساتھ کرنے اور اللہ کی نافرمانی کرنے اور نقصان لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو قریباً جانتے ہوئے اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جائے اللہ عبد العزت کی تعار میں مصروف ہو جائے اس لیے کہ اللہ رب العزت اللہ کی تصمیح نہیں پڑھاتے بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان جو لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے یا پھرتے کیے پہلے ایمان کا ماندہ ہے اس کے بعد امر کا آئے پہلے اللہ لزینا آمنوں کہا پھر امنوں صالحات کا میں نے یہ نہیں کہا اللہ لزینا آمنوں صالحات معنوں تردیق قرآن مقدس کی ہمیں اور آپ پہلے ایمان ہے پہلے ایمان ہے اس کے بعد عمل ہے اگر ایمان ہے تو نماز قبول ہے اگر ایمان ہے تو حج قبول ہے اگر ایمان ہے تو قربانی قبول ہے اور اگر ایمان ہی نہیں ہے کچھ قبول ہے. تو پہلی بات عقیلے کی اپنے عقیدے کو آپ صاف ستھرا رکھیے پہلے سنت کے مسلح کے مطابق رکھیے یعنی جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے پیسے نہیں ملیں گے منزل تک پہنچنے میں اگر لیٹ ہو گیا تو برف کی حیثیت ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے زندگی روزانہ بگڑتی روز ایک دن کم ہوتے سیلاب لگ لیتے ہیں ہمیں چھوٹے نہ کسی کام کے لیے اپنے کی زندگی یہ جدی شامل <سؤال> کر لو کہتا نہیں یہ پورا فاطمہ جیسے جیسے اس کا سید فائدہ دراصل اللہ رضوں کو راضی کرنے میں ہے اللہ کریم کے نے سدا عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنا نام اپنا جاری نام پر تو علی اللہ الرحیم